شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاق کی اور رات کی جب جانے لگے اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آد کے ساتھ کیا, کیا جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد